بسم اللہ الرحمن الرحیم و نصلی و نسلم عالیہ رسول الکریم دوسری جگہ حضرت نور اللّہ مرکدہ کے روزانہ کے معمولات میں لکھتے ہیں کہ حضرت اکثر نس شب کے بعد تہجد کے لیے اٹھتے ہیں کبھی صبح لیل میں کبھی اس سے مقدم مؤخر اکثر یہ عادت آٹھ رکت کی ہے کبھی کم زیادہ بھی ماہ بمبارک میں تحجد کی نماز میں ایک پارا روزانہ پڑھتے دیکھا اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ جب حضرت تحجد کی نماز پڑھتے تو محسوس ہوتا تھا کہ ایک نور مثل صبح صادق اوپر کو اٹھتا اور سفید رنگ کے شعلے حضرت کے جسم سے بار بار اوپر کو اڑتے تھے معمولات اشرفی حسن العزیز جلد اول کے ملفوظات رمضان چوتھی ہجری کے شروع میں ایک مضمون حضرت حکیم الامت نے خود تحریر فرمایا جس میں اپنے سابقہ طرز سیاست کو معاوضہ کی طرف منتقل کرنے کی وجوہ بیان کی اس میں تحریر ہے کہ اسی اسنا میں ماہ مبارک کا مہینہ ہزاروں خیر و برکت کے ساتھ رونق ہوا افروز ہوا چونکہ اس ماہ میں عموماً تعلقات کی تقلیل ہو جاتی ہے بالخصوص امثال کے بوجھ ہے خستگی خستگی طبیعت کے مہینے بھر کے جمع جمعوں کا واز بھی دوسرے احباب کے سپرد کر دیا گیا تراویح میں ختم قرآن کے لیے بھی دوسرے صاحب تجویز کر لیے گئے پہلے کی طرح کوئی سبق بھی شروع نہیں کرایا گیا تعلیم ذکر و شول کی بھی تعطیل رہی جو پار سال بھی رہی تھی تو اس طرح اب کا رمضان بہت ہی زیادہ بے تعلقی پر مشتمل تھا اس وجہ سے اس تجویز کے آغاز نفاذ کے لیے یہ ماہ زیادہ مناسب معلوم ہوا بس بنام خدا آج سے طرز سیاست کو طرز معزت سے بدلتا ہوں اور حق تعالی سے مدد چاہتا ہوں اس کے بعد ایک ملفوظ میں ارشاد ہے کہ افطار کے بعد کسی قدر کم کھاویں تاکہ سحری رغبت کے ساتھ کھائی جا یہ بھی فرمایا کہ میں زائد چیزیں مثلا عام وغیرہ بعد تراویح کے کھاتا ہوں تاکہ نماز میں گرانی نہ رہے اور رمضان المبارک میں کچھ نہ کچھ زائد چیزیں ہوتی ہی ہیں کسی نے عام بھیج دیے کسی نے بھلوریاں بھیج دی اور خود گھر میں بھی نئی چیزیں پکتی رہتی ہیں آخر حدیث شریف میں ہے کہ شہر یوزادی رزق المؤمن یعنی مومن کا رزق رمضان میں بڑھ جاتا ہے اس کے آگے لکھتے ہیں فرمایا کہ مجھ سے رمضان شریف میں اور عبادتیں نہیں ہوتی اوقات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے بس آج کل روزہ اور تراویح کے سامنے ساری عبادتیں ماند ہو جاتی ہیں جیسے آفتاب کے سامنے سارے تارے ماند ہو جاتے ہیں اپنی کم ہمتی کی میں نے یہ تعویل کر رکھی ہے کہ اور سب عبادتیں ماند ہو جاتی ہیں گویا رمضان شریف کا پورا نور مجھے حاصل ہوتا ہے تراویح میں قاری صاحب کا کلام مجید سن کر پھر مستورات میں جا کر چار رکعت میں اپنا کلام مجید سناتے ہیں اس میں لیٹتے لیٹتے بارہ بج جاتے ہیں پھر ڈھائی بجے سحری کے لیے اٹھ بیٹھتے ہیں پھر اکثر صبح تک نہیں سوتے پھر نیند بھی حضرت کو بمشکل تمام بہت دیر کے بعد آتی ہے اور وہ بھی کبھی آتی ہے کبھی نہیں کمی نیند کی ہمیشہ سے سخت شکایت ہے آج کل برائے نام دو گھنٹے سونے کو ملتے ہیں پھر فرمایا کہ اس صورت میں تو خواہ مخواہ ہی سونے کا نام کرتا ہوں ورنہ ہمت کروں تو ساری رات بیدار رہوں دو گھنٹے بیٹھ کر کچھ پڑھتا ہوں لیکن شاید اس لیے توفیق ہمت کی نہیں ہوتی کہ نفس کو یہ فخر کرنے کا موقع نہ ملے کہ ہم ساری رات جاگتے ہیں حسن العزیز ایک صاحب کے سوال پر کہ رمضان میں عبادات کی زیادتی دوام کے خلاف تو نہیں تو فرمایا اگر کوئی رمضان کے لیے اپنے معمولات بڑھا لے تو دوام کے خلاف نہیں کیونکہ اول ہی سے دوام کا قص نہیں حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال رمضان میں زیادہ ہو جاتے تھے انفا سے ایک جگہ مولوی حکیم محمد یوسف صاحب و جن و جنوری تحریر کرتے ہیں کہ مثال یعنی تیرہ سو سنتیس ہجری میں بندے کا قیام تھانہ باون میں رہا اور ماہ رمضان میں من اول ہی آخر ہی یہ عاجز تراویح میں شریک رہا حضرت والا نے قرآن شریف سنایا چونکہ حضرت والا ہر کام میں سنت کا اتباع کرتے ہیں اس لیے میرا دل چاہا کہ حضرت کے یہاں کی تراویح کا پورا نقشہ کھینچ دوں تاکہ جن حضرات کی نظر سے مضمون گزرے وہ بھی اس کا اتباع کریں رمضان شریف میں حضرت کے یہاں عشاء کی اذان کا وقت غروب سے ایک گھنٹے چالیس منٹ بعد تھا اور پون گھنٹے بعد جماعت ہوتی تھی فرضوں میں طویل قرأت نہیں ہوتی تھی اکثر وہ تین المطرا کیفا وغیرہ پڑھتے تھے تراویح میں بنسبت فرضوں کے ذرا روان قرعت ہوتی تھی مگر ہر حرف سمجھ میں آتا تھا اظہار و اخفہ کی بھی رعایت ہوتی تھی اول اول سوا پارا پڑھا پھر کم کر دیا تھا اور ستائیسویں شب میں ختم کر دیا کل وقت فرض اور تراویح اور وطر میں دیر گھنٹا یا کبھی اس سے کچھ کم خرچ ہوتا تھا ہر ترویحہ میں پچیس مرتبہ دروش شریف پڑھتے تھے جس میں خفیف سا جہر بھی ہوتا میں نے حضرت سے دریافت کیا تو فرمایا کہ ترویحہ میں کوئی ذکر شران معین تو ہے نہیں میں دروش شریف پڑھتا ہوں کہ مجھے یہی اچھا معلوم ہوتا ہے اور پچیس کی مقدار اس واسطے کہ اس عرصے میں کسی کو پانی پینے یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ فارغ ہو سکتا ہے تراویح کے بعد دعا مانگی جاتی ہے اس کے بعد وطر پڑھتے اور سجدہ تلاوت میں کبھی سجدہ کرتے کبھی رکو کرتے حضرت والا نے اقرا سے پہلے بسم اللہ کو جہر سے پڑھا قل ہو اللہ صرف ایک مرتبہ پڑھی ایک شخص نے اس کے متعلق سوال کیا تو فرمایا هو اللہ کے تین مرتبہ پڑھنے کی رسم بعض علماء کے نزدیک مکرو ہے اور بعض کے نزدیک مباح اس لیے مستحب سمجھنا تو سخت غلطی ہے اور تراویح میں تکرار یہ محض رسم ہی رہ گئی ہے اس کے متعلق طویل ملفوظ مستقل ہے جس میں یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ سور اخلاص ثلث القرآن ہے نہ یہ کہ تین دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے متعلق عجیب جواب ہے وہ یہ کہ حدیث سے اتنا معلوم ہوا کہ سور اخلاص پڑھنے سے ثلث قرآن کا ثواب ملے گا تو تین دفعہ پڑھنے سے تین ثلث قرآن کا ثواب ملے گا اور تین طلوع سے پورا قرآن ہونا لازم نہیں آتا یہ تو ایسا ہوا جیسے جیسا کسی نے دس پارے تین دفعہ پڑھے ظاہر ہے کہ اس طرح پڑھنے کو پورا قرآن نہیں کہا جا سکتا حسن العزیز سبحان اکلّہ بحمد اشد اللہ الہ الا انت استغفر علیک